وذكر فإن تنفع المؤمنين اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ نصیحت یقیناً مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مشرقین کے ساتھ بغیر الجھے اور بغیر ٹکراؤ پیدا کیے قرآن پڑھ کر انہیں نصیحت کرتے رہیے تاکہ جن کی قسمت میں ایمان لانا لکھا ہے اس سے مستفید ہوں اور وہ لوگ بھی مستفید ہوں جو ایمان لا چکے ہیں